یوس اللہ فی اولادکم اولاد مثل لد کر اسلامی بھائیو عزیزوں اور دوستو وراثت کے بارے میں کچھ باتیں کچھ اصول کچھ شرائط کچھ اسباب پچھلے درس میں بیان کیے گئے تھے اور آج آیات میراث کی روشنی میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے جو حصے اللہ اتبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں ان کا بیان ہوگا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوسیقم اللہ فی اولادکم للذکر مثل الحل انسین اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وسیعت کرتا ہے ارشاد فرماتا ہے کہ مذکر کا یعنی بیٹے کا حصہ اور یہاں لاتبار کو تالا نے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے جس کو کہتے ہیں مذکر میل مدکر کا حصہ بیٹے کا حصہ دو بیٹیوں کے برابر ہوگا ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ اولاد مرنے والے کی وارث ہوگی آگے اللہ تبارک تاری شاد فرماتا ہے ف انکن نہ نشان فوکس نہ تئین فلا ہن اور اگر میت کے اولاد میں سے صرف لڑکیاں ہوں دو یا دو سے زائد تو انہیں دو تہائی حصہ ملے گا پھر وہ آپس میں برابر برابر لڑکیاں تقسیم کر لیں گی دو لڑکیاں ہیں دو تہائی مل جائے گا ایک ایک تہائی بانٹ لیں گی تین لڑکیاں ہیں تو دو تہائی کو تین حصوں میں تقسیم کر کے برابر برابر تقسیم کر لیں گی اسی طرح سے دو تہائی حصہ پانے والی عورتوں میں سے بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں اگر ہوں گی تو دو تہائی حصہ ان کو ملے گا اگر مرنے والے کی بیٹیاں نہیں ہیں پوتیاں ہیں تو ایسی صورت میں پوتیوں کو دو حصہ ملے گا دو تہائی ملے گا پوتیاں نہیں ہیں بہنیں ہیں سگی بہنیں ہیں تو ان کو بھی دو تہائی حصہ ملے گا اسی طرح سے اگر سگی بہنیں نہیں ہیں باپ جائی بہنیں ہیں جنہیں اللہ اللہتی بہنیں کہتے ہیں تو ان کو بھی دو حصہ ملے گا دو تہائی ملے گا اور وراثت میں جو میت کے جتنے زیادہ قریب ہوگا اس کو ملے گا جو باقی بیچے رہیں گے وہ پھر محروم ہو جائیں گے محجوب ہو جائیں گے اولاد کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تیسرا حکم ہے وہ انکانت وَاحِدَةً فلاح نصف اور اگر ایک ہی بیٹی کسی کی ہے تو اسے ترکے کا مال کا آدھا حصہ ملے گا आधा हिस्सा पाने वालों में बेटी है बेटी ना हो तो पोती पाएगी आधा हिस्सा और अगर पोती ना हो तो सगी बहन आधा हिस्सा पाएगी सगी बहन ना हो तो बाप जाई बहन यानी باپ ایک ہو ماں الگ الگ ہو تو ایسی صورت میں اس بہن کو بھی آدھا حصہ ملے گا اور اگر میت کی اولاد نہ ہو یعنی مرنے والی کوئی عورت ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو بھی کتنا ملے گا آدھا ملے گا جیسا کہ آگے بیان آ رہا ہے یہاں پر اس کا بیان نہیں آگے آئے گا یہ اولاد کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین باتیں بتائیں ایک تو یہ کہ بیٹے کو لڑکے کو دو لڑکیوں کے برابر حصہ ملے گا یعنی اگر کسی کے دو بیٹے ہوں اور چار, چار بیٹیاں ہوں یا دو بیٹے دو بیٹیاں ہوں تو گویا کہ پورے مال کو کتنے حصے میں تقسیم کریں گے بیٹے کو ایک بیٹے کو دو مانیں گے تو دو بیٹے ہیں تو چار ہو جائیں گے ڈبل اور دو بیٹیاں ہیں تو چھ حصے میں تقسیم کر کے دو دو حصے حصے بیٹے کو دے دیا جائیں گے بیٹوں کو اور ایک ایک حصہ بیٹی کو دے دیا جائے گا بات سمجھ میں آ ہاں اور اگر صرف لڑکیاں ہیں تو ان کو دو تہائی ملے گا لڑکیاں نہیں ہیں تو بہنوں کو ملے گا ترتیب گوار جیسے اور اگر تیسرا حق میں کیا ہے اگر ایک بیٹی ہے صرف ایک بیٹی ہے تو پھر اس کو آدھا ملے گا اب گویا کہ یہ جو بیٹیوں والا اور, اور کیا کہتے بیٹی والا جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس صورت میں ہے جبکہ بیٹے نہ ہوں اس کے اگر بیٹے ہوتے ہیں تو دو بہنوں کو دو تہائی نہیں ملے گا دو بیٹیوں کو یا دو سے زیادہ بیٹیوں کو دو تہائی نہیں ملے گا بلکہ پھر وہ اوپر والا قاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اس قاعدے پر عمل ہوگا کہ لز دا کرے ان سین آخر کی دونوں صورتوں میں اگر بیٹے ہیں تو پھر اس طرح سے تقسیم ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حصے تین حصے بیان کیے ہیں نمبر ایک اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ولی ابا لاحد منہ مس ممبا ترک انکان لہو ولد اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا ترکے میں سے اگر میت کے اولاد نہ ہو اولاد ہو انکان لہو ولد اولاد ہو میت کی اولاد ہو تو ماں باپ کو کتنا حصہ ملے گا ہر کو ماں کو چھٹا حصہ اور باپ کو چھٹا حصہ ماں کو باپ کو دینے کے بعد کیا کہتے ہیں جو حصہ جو بچے گا وہ اولاد آپس میں تقسیم کر لیں گے پھر اس میں جو اوپر والی تقسیم ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ دو بیٹیاں ہیں تو صرف دو بیٹیاں ہیں تو دو تہائی لے لیں گی دو بیٹیاں ہیں اس سے زیادہ صرف ایک بیٹی ہے تو آدھا لے لے گی اور ماں باپ کو ملے گا پھر بقیہ دوسرے لوگوں کا حصہ ہوگا اور اگر فلم یقو و لدوں سہ اباہ فلے ام مہت یہاں پر جو پہلا حصہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر ماں باپ ہوں اور اولاد ہو مرنے والے کی تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا تو یہ چھٹا حصہ جو شریعت میں مقرر ہے چھٹا حصہ تو چھٹا حصہ پانے والے اور کئی لوگ ہیں دوسری صورتوں میں اور کئی لوگ ہیں جن کو چھٹا حصہ ملتا ہے اس صورت میں ماں باپ کو ملے گا دوسری اور صورتوں میں ماں کے علاوہ جو ہے ماں باپ رہے گا باپ نہیں ہے تو دادا کو ملے گا ماں کو ملے گا اور اگر ماں نہیں ہے تو دادی کو ملے گا پھر بنت الابن یعنی پوتی چاہے ایک ہو یا اس سے زیادہ ہو اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا لیکن کس صورت میں کس صورت میں جب ایک بیٹی ہو مرنے والے کی ایک بیٹی ہو تو کتنا ملے گا اس کو آدھا اور پوتی ہوگی ایک یا ایک سے زیادہ تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا تو دونوں کا حصہ ملا کر کے تو تھڑ ہو جائے گا اسی طرح سے اور بھی اختلب ہے اخل ام اور اختل ام ہے یعنی ماں جائے بھائی بہن ہیں تو ان کو بھی کیا کہتے ہیں چھٹا حصہ ملے گا آگے ان کا بیان آ رہا ہے اباب فلے اور اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور اس کے والدین وارث ہوں اولاد نہ ہو اس کے والدین اب وارث ہو رہے ہیں والدین ہی وارث ہوں فلے امسلس تو ماں کو کتنا ملے گا تیسرا, تیسرا حصہ اور باپ کو کتنا حصہ ملے گا ہاں دو تہائی لیکن کیسے ایک تہائی حصہ اس کو ملے گا کس اعتبار سے فرض کی حیثیت سے جو مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں کہ جب ماں کو چھٹائی ایک تہائی ملے گا تو آپ کو بھی ایک تہائی ملے گا اور ایک تہائی جو باقی ہوگا وہ اسبا کی حیثیت سے کہ جو باقی بچے گا وہ لے لے باپ لے لے گا یعنی گویا کہ باپ کو مختصر طور پر یہ کہ اگر ماں باپ ہی صرف وارث ہوں کسی میت کے کسی کسی کا بیٹا فوت ہو گیا اس نے مال چھوڑا تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو ماں کو ایک تہائی ملے گا اور باپ کو دو تہائی ملے گا یعنی جو باقی بچے گا وہ باپ کا ہو جائے گا مختصر یہ فن کا نہ لہو اخوتن فل ایک تیسرا حصہ یہ تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بیان کر رہا ہے ماں کا یا ماں باپ کا کہ اگر مرنے والے کے بھائی ہو تو ان کا نہ لہو اخوت ان تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ ملے گا وصیت کے بعد اب اگر میت کے بھائی ہیں ماں باپ ہیں تو ایسی صورت میں ماں کو کتنا ملے گا چھٹا حصہ ملے گا بھائی ہونے کی صورت میں بھائی ہونے کی صورت میں میت کو اب جو ہے ماں کو اب تہائی حصہ نہیں ملے گا ماں کو تہائی حصہ نہیں ملے گا تہائی حصہ اس صورت میں ملے گا کہ جب اولاد نہ ہو میت کی اور میت کے بھائی بہن نہ ہوں تو ایسی صورت میں ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا اور اگر بھائی ہو میت کے تو ماں کو چھٹا حصہ مل جائے گا باقی کس کا ہوگا اگر باپ ہے تو باپ کو پورا ملے گا باپ کو پورا ملے گا کیونکہ کی اس لیے کہ یہ جو یہ جو بھائی ہے مرنے والے کے وہ کون ہے باپ کے آ? اولاد ہیں بیٹے ہیں. جی ایسی صورت میں یہ تین تقسیم جو ہے والدین کے تعلق سے ہوئی شوہر اور بیوی کے اب حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے شوہر کے دو حق ہیں اور بیوی کے بھی دو حق ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے ولکم نسف ماترک ازواجم الم یق اگر کسی کی بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو چاہے اس شوہر سے یا کسی دوسرے شوہر سے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ چاہے اس شوہر سے ہو اور چاہے کسی دوسرے شوہر سے ہو تو ایسی صورت میں ایسی صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا اگر اولاد نہ ہو تو اولاد نہ ہو تو چاہے اس سے ہو یا کسی اور سے اولاد نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کو آدھا ملے گا فعین کان النب دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اور اگر ان کی اولاد ہو تو ترکے میں سے شوہر کو چوتھائی ملے گا یہ اولاد چاہے اس سے ہو یا دوسرے شوہر سے ہو مثال کے طور پر کسی کوئی ایک عورت فوت ہوئی اب جس سے ابھی شادی کی اب یہ دوسرے دوسرا شوہر تھا دوسرا شوہر ہے اور پہلے شوہر سے اس کے دو بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں تو ایسی صورت میں اس شوہر کو مال کا ترکے کا چوتھائی ملے گا باقی جو اس کے اس کی اولاد ہے ان کو ملے گا اگر صرف شوہر ہے اس کی کوئی بچہ نہیں ہے جی شوہر کو آدھا ملے گا باقی ملے گا شوہر کو اب باقی دیکھا جائے گا کہ اس عورت کے اور کون رشتے دار ہیں کتنے رشتے دار ہیں بتائیں مردوں میں اور عورتوں میں اگر اولاد نہیں ہے تو اس عورت کے بھائی بہن ہیں کہ نہیں اس عورت کے ماں باپ ہیں کہ نہیں ماں باپ اوپر بیان ہوا اس عورت کے بھائی بہن ہیں کہ نہیں اور اگر بھائی بہن نہیں ہے تو ہاں بھتیجے اور کیا کہتے ہیں بھتیجیاں ہیں کہ نہیں اس عورت کے اسی طرح سے اگر بھتیجے بھتیجیاں نہیں ہے تو اس کے چچا وغیرہ ہیں کہ نہیں چچا کے بیٹے وغیرہ ہیں کہ نہیں یہ دور تک جائے گا پورا مال جو ہے وہ شوہر نہیں لے لے گا پورا مال شوہر نہیں لے لے گا وہ سب دیکھا جائے گا جی کیونکہ یہ شریعت کی تقسیم ہے جی عام طور سے اب ہوتا یہی ہے یہاں پر کہ اگر بیوی فوت ہو گئی اس کا مال ہے تو پورا ہاں شوہر لے لیتا ہے اور اگر شوہر فوت ہو گیا اور صرف بیوی ہے تو پورا مال جو ہے وہ لے لیتی ہے اس کے بھائیوں کو یا دوسرے چچاؤں کو وغیرہ کو نہیں ملتا ہاں ولق انیس سو ماترک کا نلول ان فلکم رباترک نہمباد وسیتی اسی نبا وسیعت کی تنفیص کے بعد یہ تقسیم ہوگی کہ اگر اولاد نہیں ہے بیوی فوت ہوئی تو اولاد نہیں ہے تو شوہر کو آدھا ملے گا اور اگر بیوی کی اولاد ہے تو شوہر کو چوتھائی ملے گا اور اب بیویوں کے کیا حقوق ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ روبا ترک تم علم یق القم <مَلَد> اور بیویوں کا حق جو ہے وہ چوتھائی ہے ترکے میں سے اگر تمہاری اولاد نہ ہو تو اگر اولاد نہیں ہے شوہر فوت ہوا اور اس کی اولاد نہیں ہے تو ایسی صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا چوتھائی ایک چوتھائی حصہ فین کا نقم ولدم فلہن سمن ترک تمبا دن تبھی آؤدین اور اگر تمہاری اولاد ہو تو بیویوں کو کتنا ملے گا فلہن سمن آٹھواں آٹھ بیویوں کو ملے گا ہاں اور اس اعتبار سے سمجھتے چلئے کہ تقریباً اس میں جو بھی اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے جہاں بھی عورت اور مرد مرد اکٹھا ہوئے ہیں وہاں پر مرد کو عورت سے دگنا دیا گیا ہے کیوں ایسا اس لیے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے اور عورتوں کو دوسری طرف سے کئی طرف سے بھی وہ حصے ملتے ہیں اور مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے ان کو عورتوں کے مقابلے میں ڈبل دیا گیا ہے دوہرا حصہ دگنا دیا گیا ہے ایسا بھی ہیں سوچا میں لڑکی کے لیے ایک ہی بکرا ہے بکرے کے لیے دو بکرے بالکل اچھا سوچا آپ کو جی یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد والدین شوہر اور بیوی کے حقوق بیان کر دیا اولا والدین اولاد والدین شوہر بیوی کے حقوق شوہر بیوی کے حقوق تو بہت آسان ہیں اور ماں باپ کے حقوق بھی آسان ہی ہے ماں باپ کے حقوق بھی آسان ہے چلے کون بتائے گا ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں اگر میت کی اولاد ہے تو ماں باپ کو کیا ملے گا چھٹا حصہ اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو ماں کو کتنا حصہ ملے گا باقی باپ کا اور اگر میت کے بھائی ہیں تو ماں کو کتنا ملے گا چھٹا حصہ. حصہ باقی باپ کا ہو جائے گا جی یا جی. باپ کا باپ اگر نہیں ہے تو پھر بھائیوں میں وہ تقسیم ہوگی چی... وہ تقسیم کیا ہے وہ مال بھائیوں کو ملے گا آپس میں تقسیم کر لیں گے اولاد کا بالکل آسان ہے اگر بیٹا بیٹی بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو اور دو ہاں ایک اور دو کا حساب ہوگا اور اگر صرف بیٹا ہے تو پورا معلوم لے لے گا کئی بھائی کئی بیٹے ہیں تو آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے لیکن اگر بیٹیاں ہیں تو پھر ایک اور نہیں ایک بیٹی ہے تو اگر دو بیٹیاں ہیں دو بیٹیاں ہیں دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں تو دو تہائی مال ان کو ملے گا جی اور اگر صرف ایک بیٹی ہے تو آدھا ملے گا باقی اور جو دوسرے حصے دار ہوں گے ان کو ملے گا کوئی چیز پوچھنا تو पूछ لیجیے اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیافی بھائی یا جن کو ماں جائے بھائی بہن کہتے ہیں یعنی مائیں ایک ہو ماں ایک ہو باپ جو ہے الگ الگ ہو تو ان کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے وہ ان کا نا رجولن یورسو کلا لتن اویم اخن او اختن فل کل واحدم منہ دیکھیے اور اگر ایسے مرد یا عورت کی نیراث ہو ایسا مرد ہو جو کلالہ کہا جاتا ہے کلالہ کس مرد ہے اور کس عورت کو کہتے ہیں جس کی نواب ماں جس کے نواب آپ ہوں اور نہ اولاد ہوں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے آ, ان کے بھائی ہو بھائی بہن ہو تو ایسے ایسے کو کلالہ کہا جاتا ہے تو اب اس میں دو طرح کی تقسیم ہوگی ایک تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے یعنی ایسا مرد یا ایسی عورت جو فوت ہو جائے اور آ, اس کی میراث میں کون میرا, حصے دار ہو صرف بھائی, صرف بھائی بہن ہو اور وہ بھی بھائی بہن کون جو ماں کی طرف سے ہو ماں کے رشتے یعنی دونوں کے ماں ایک ہو, ماں ایک ہو اور باپ ہاں الگ الگ ہو تو ایسی صورت میں ہر ایک کا ان میں سے کیا ہوگا چھٹا حصہ ہوگا فلے کل واحد منہ ہوما جیسے کوئی شخص سے فوت ہوا اور اس کی ایک بھائی اس کا ایک بھائی ہے اور اس کی ایک بہن ہے تو یہاں پر بھائی اور بہن کو جو ماں جائی بھائی بہن ہیں ماں کے دشتے سے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا ان کو کیا ملے گا چھٹا حصہ ملے گا ہر ایک کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا فن کانو اکسرا منزالک فہم شرکا افسلف دوسرا حصہ یا دوسری تقسیم ان کی یہاں پر یہ ہے کہ اگر دو سے زیادہ ہو اگر ایک بھائی ایک بہن ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا گویا کہ ایک سلوت جو ہے اس میں ان میں تقسیم ہو جائے گا ایک سدوس دو سدوس ملا کر کے ایک سلوت ہوگا نا یعنی دو چھٹا حصہ ملائیں گے تو کتنا ہو جائے گا ایک تہائی بن جائے گا تو ایک تہائی بنے گا لیکن ہر ایک کو کیا ہوگا چھٹا چھٹا حصہ ملے گا لیکن اگر دو سے زیادہ ہو تو پھر ایک تہائی حصے میں سب لوگ جو ہے برابر برابر شریک ہوں گے یہاں پر صرف پورے میراث کے مسئلے میں صرف ماں جائی بھائی بہن اگر ہیں تو یہاں پر جو ہے برابر برابر تقسیم ہوگی لکر مصر الحق الحسین والی تقسیم نہیں ہوگی کہ مذکر کو مونس کے ڈبل ملے گا ایسا ایسی تقسیم یہاں پر نہیں ہوگی یہ ایک واحد صورت ہے وراثت کے مسئلے میں ماں جائی یا اخیافی بھائی بہن کی تقسیم ہو اس میں دو تقسیم ہے اگر ایک ایک دو ہیں یعنی ایک بھائی ایک بہن ہے تو ایسی صورت میں ایک ایک سدوس لے لیں گے اور یہیں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر دونوں بہنیں ہی ہوں دو ہوں دو بہنیں ہوں تو یہاں پر ان کو دو سلوس نہیں ملے گا بلکہ جب بھائی ہونے کی صورت میں بھائی ہونے کی صورت میں ایک سدوس ملے گا تو بہن ہونے کی صورت میں بدر جا والا ہاں وہی ملے سمجھ رہے کہ نہیں یہاں پر جی کوئی شخص سے فوت ہوا اور اس کے جو ہے جی اخیافی والوں کے لیے ہاں اگر کوئی شخص سے فوت ہوا جس کا ایک بھائی ہے ماں کی طرف سے اور ایک بہن ہے ماں کی طرف سے باپ جو ہے وہ الگ ہے لیکن دونوں کے دونوں کی ماں ایک ہے تو ایسی صورت میں بھائی کو بھی ایک سوس ملے گا اور بہن کو بھی ایک سو ملے گا یہ نہیں کہ بھائی کو ایک, ایک تہائی ملے بہن کو ایک سو دلے نہیں تو اسی میں آپ لوگ یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر دو بہنیں ہوں تب بھی کیا کہتے ہیں ایک ایک سو دس ملے گا ایک ایک چھٹا حصہ ملے گا کیونکہ جب بھائی ہونے کی صورت میں زیادہ نہیں ملے گا تو بہن ہونے کی صورت میں بھی زیادہ نہیں ملے گا لیکن اگر دوائی بہن یا دو بہن سے زیادہ ہو دو سے زیادہ ہوں چاہے بھائی بہنوں مذکر مذکر ہو یا مونس مونس ہو ہاں ہوں یا, ہاں یا بہنیں ہوں تو ایک سلوس میں ون تھرڈ میں آپس میں برابر برابر کیا ہے یہ لوگ تقسیم کر, کر لیں گے جی یہ تو آپ لوگوں کے پاس پرچا ہے کہ نہیں پہلا پیپر جو اس میں یہ خانے بنے ہوئے ہیں تقریبا تقسیم کیا تھا اکثر لوگوں کے پاس نہیں ہاں چلیں اگلے ہفتے انشاءاللہ شاء آپ لوگوں کو اور مسائل کے ساتھ کچھ میں نے لکھا ہے کچھ تیار کیا ہے تقریباً چار پانچ پیج ابھی ہوئے ہیں اب مسائل اور دھیرے دھیرے لکھیں گے تو زیادہ ہو جائے کتنا بھی مختصر کریں گے پھر بھی ہاں کچھ زیادہ ہی ہوگا بناتا ہوں انشاءاللہ شاء ایک کتاب چھوٹا سا ہوں ان لوگوں کا جو کیا کہتے ہیں حقیقی بھائی بہن ہیں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں ہاں یعنی باپ ایک ہیں اور مائیں الگ الگ ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تبارک مطالعہ نے اس مسئلے کو سورہ عالیہ عمران کی آخری آیت میں ذکر کیا ہے سورہ عالیہ عمران کی آخری آیت میں ذکر کیا ہے جیسا کہ نیچے دیکھیں حقیقی بھائی بہن کے حصے لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں حکم ہی دریافت کرتے ہیں تو کلالہ میں نے بتایا تھا ابھی اوپر بات آئی تھی بالکل اس کے اوپر دیکھیے کہ جس میت کے نہ ماں با باپ ہوں اور نہ اولاد ہو بیٹے بیٹیاں نہ ہو بلکہ بھائی وارث ہوں بھائی بہن وارث ہو تو ان کو اس مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے اس مرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے کلالہ وارث ہونے والوں کو کلالہ نہیں کہا جاتا تو اللہ تعالی فرماتا ہے کوئی ایسا مرد مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور نہ والدین اور اس کی بہن ہو تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے اسے آدھا حصہ ملے گا اس کے بھائی کے ترکے میں سے اس کو کتنا ملے گا آدھا حصہ ملے گا اور اخیافی بھائی میں جو اخیافی بھائی ایک ہو یا ایک بہن ہو یا ایک بھائی ہو تو وہاں پر آدھا نہیں ملے گا اس سے کیا پتا چلا کہ وہاں پر ان کو آدھا نہیں ملے گا ہاں ان کو ملے گا ہاں جی تو کوئی ایسا مرد جس کے اولاد نہ ہو نہ والدین ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے بھائی کے ترکے میں سے اس کو کتنا ملے گا آدھا ملے گا اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث کون ہوگا بھائی ہوگا دیکھیے انحال ان کا لئی سلہ ولد ولاح اختل کوئی آدمی ہلاک ہو جائے یعنی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور اس کی بہن ہو تو فلاح نسو ما ترک تو اس کو اس کے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا بھائی کے ترکے کا آدھا حصہ اس کو ملے گا لیکن یہ کون سی بہن ہے سگی بہن جی سگی بہن وہ ہوا یا اور بھائی اگر وارث ہوتا ہے اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو تو سارا مال اس کا ہو جائے گا فن کا نتف نتائ فلاح مما ترک اور اگر دو سگی بہنیں اس مرنے والے بھائی کی وارث ہو رہی ہیں تو یہاں بھی ان دونوں بہنوں کو بھی دو تہائی ملے گا جیسے دو بیٹیوں کو ملے گا ویسے ہی یہاں پر دو تہائی کیا کہتے ہیں حصہ جو ہے ان بہنوں کو بھی ملے گا ترکے میں سے اور اگر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیسرا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے تیسری تقسیم اور اگر مرنے والے کی ہاں دو بہنیں ہوں تو دونوں بھائیوں کے ترکے میں تو دونوں بھائیوں کے دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا یعنی <تصفيق> اگر یہ اللہ تبارک تعالی نے یہ فرمایا کہ وہ انکان اخوتر و نسان فلی زکر مصرحل ایک بہن ہے تو آدھا حصہ بھائی میں سے ملے گا ایک بھائی ہے یا زیادہ بھائی ہیں تو بہن کے پورے مال کے کیا ہوں گے بارش, بارش, بارش ہو جائیں گے دو بہنیں ہیں تو دو بہنوں کو کتنا ملے گا دو تہائی ملے گا باقی جو بچے گا وہ پھر چچا وغیرہ کی طرف جائے گا آسبا کی طرف جائے گا اور اگر مرنے والے کے بھائی بہن دونوں ہو تو پھر یہاں تقسیم کیسے ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کیا لز دکر مصر الحقل یہاں بھی فلز دکر مصر الحقل تو یہاں پر تقسیم کیسے ہوگی پھر کہ بھائی کو بہن کے ڈبل ملے گا یا دو بہنوں کو برابر ایک بھائی کو ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیان ہے بھٹکو نہ کے میں تو یہ مختصر طور پر سمجھ لیجیے کہ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی اللہ تعالی نے یہ بیان فرما دی اب اس میں جو ہے جیسے آ, ابھی ذکر کیا گیا کہ اگر اولاد ہے اولاد نہیں ہے کسی کے بیٹے نہیں ہیں تو بیٹے کے بعد پوتے وارث ہوں گے پوتے نہیں ہیں تو ان کے نیچے جو ہوں گے وہ وارث ہوں گے اگر یہ اس یہ فرو کہلاتے ہیں یعنی جو بیٹے وغیرہ ہیں یہ فرو کہلاتے ہیں. اگر یہ نہیں ہے تو پھر باپ اگر ہے تو باپ وارث ہوگا باپ نہیں ہے تو دادا وارث ہوگا ماں ہے تو ماں وارث ہوگی ماں نہیں ہے تو دادی وارث ہوگی اسی طرح سے اب ماں باپ اور اسی طرح سے اولاد نہیں ہے تو پھر نمبر کس کا آئے گا بھائی بہنوں کا آئے گا اور بھائی بہنوں میں بھی دو تقسیم ہے اور یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو طرح کے بھائی بہنوں کا ذکر کیا ایک ماں کی طرف سے بھائی بہن اور ایک ماں باپ دونوں کی طرف سے سگے بھائی بہنوں کا اس لیے یہ جو آخری بیان آیا ہے اس میں سگے بھائی بہن بھی شامل ہوں گے اور اسی طرح سے باپ کی طرف سے باپ جائے بھائی بہن بھی شامل ہو جائیں گے وہ بھی ان کا بھی یہ حصہ اس لیے کہ ان کا جب حصہ بیان کر دیا تو اب یہاں پر اللہ تبارک و نے جو آخری عائد بیان فرمائی ہے یہاں پر اللہ تعالی نے جو ہے قید نہیں لگائی ہے قید نہیں لگائی ہے تو اس لیے جو ہے تفسیر سے جو اس کی تفسیر اور احادیث سے یہ فرق کیا جائے گا کہ یہاں پر پہلے جو اللہ تبارک و نے بیان فرمایا ہے سورہ نشا کے شروع میں وہاں پر اس سے مراد ماں جائے بھائی بہن ہے اور جو آخر میں بیان کیا تو اس میں جو ہے سگے بھائی بہن اور باب جائے بھائی بہن دونوں شامل ہوں گے اگر جو ہے بھائی نہیں ہے تو پھر کس کی طرف حصہ جائے گا جی ہاں بھائی بھائی بہن اگر نہیں ہے تو بھتیجے اور بھتیجوں کی طرف جائے گا حصہ اسما بھی کی طرف جائے گا اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں ہے تو اگر بہن ہے تو پھر چچا کی طرف جائے گا چچا اور چچا میں بھی سگے چچا پھر سگے چچا اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہتے ہیں باپ کی طرف سے اور آخر میں جب یہ اصبا نہیں ہے تو حدیث پڑھی تھی آپ لوگوں نے کہ اگر جس کا کوئی وارث نہیں ہے اس کا مامو وارث ہوگا اور میں نے میں بتایا تھا اس وقت کہ اگر مامو نہیں ہے تو خالہ بھی بارش ہو سکتی ہے جی تو یہ ترقی کا بیان ہوا اور اس سے متعلق حدیثیں جو ہے کا ترجمہ ہوا کچھ اہم اہم باتیں میں نے اس میں اور مزید نوٹ کی ہیں لیکن یہاں جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں ان میں سے کچھ تقریباً آٹھ پوائنٹ میں نے نقل کیا ہے نمبر ایک مقررہ حصے حصے داروں تک پہنچنے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ میت کے قریب ترین مردے کو ملے گا یعنی جو فروز ہیں فروز یعنی جن کے حصے اللہ تعالی نے مقرر کیے ہیں آدھا چوتھائی آٹھواں اور تیسرا حصہ دو تہائی ان کے حصہ ان, کے ان کو حصہ دینے کے بعد جو جو بچے گا جو میت کے میت میں سے جو قریب ترین مردے ہوگا اس کی طرف ہو جائے گا اس کی طرف یعنی آسبا کو جائے گا گویا کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو ہے کو جائے گا اسی طرح سے ایک بات حدیث میں یہ بھی آئی تھی کہ مسلم کافر کا اور نہ ہی کافر مسلم کا وارث بنے گا جیسا کہ حدیث ہے مسلم الکافر والا القافر المسلمہ نمبر تین پوتا بیٹے کے قائم مقام ہوگا یعنی اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا اس کی جگہ پر مکمل حصہ پائے گا جو تقسیم ہوگی اور پوتی اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی اس کی جگہ پر قائم مقام ہوگی یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ دوسرے بھائی نہ ہوں اس کے مطلب ایک بیٹا مر گیا اور دوسرا بیٹا زندہ ہے جی تو جس بیٹے کے جو بیٹا مر گیا تو اس کے جو اولاد ہیں وہ حصہ نہیں پائیں گے کیونکہ اس کی شراب کرتی ہے جی یہاں پر منظور بھائی نے پوچھا اور پھر پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ اگر کسی کا دادا کسی کوئی شخص فوت ہو گیا اور اس کی اولاد موجود ہے تو پوتوں کو نہیں ملے گا چاہے موجود جو اولاد ہے ان کے بیٹے بیٹیاں ہوں یا مرنے والے کا کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہو اور اس کی اولاد موجود ہو تو ان کو بھی نہیں ملے گا دادا کے حصے میں دادا کی وراثت میں پوتے کو نہیں ملے گا کب جبکہ دادا کے بیٹے موجود ہوں یعنی گویا کہ پوتے کے چچا وغیرہ اگر موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کو جیٹے اگر بیٹے نہیں नहीं یعنی بیٹا نہیں ہے پوتا نہیں ہے تو پھر ایسی سورت میں پوتوں کو ملے, ملے, ملے گا اور پوتے کی سورت میں بھی پوتی جو ہے وہ حصے دار بن سکتی ہے جیسا کہ کیا کہتے ہیں تقسیم حلی بف الحبدل انسین کے اعتبار سے <تصفح> اسی طرح سے دادا باپ کے قائم مقام ہوگا اور دادی ماں کے قائم مقام ہوگا اور دادی جو ہے دادیاں جتنی بھی چاہے باپ کی طرف سے ہو یعنی دادی ہو جس کو اپنے یہاں نانی کہتے ہیں تو نانی کو بھی حصہ ملے گا اور دادی کو بھی حصہ ملے گا جدہ جتنی طرف سے ہے سب کو ملے گا اگر میت کا کوئی نہ ہو تو ماموں میت کا وارث ہوگا الخال اللہ وارس الح ایک جو ہے اور جو ہے چھٹا ایک حصہ بیان کیا گیا کہ اگر کسی کا کوئی بھی وارث نہ ہو نہ نصبی نہ جو ہے نکاح کا کوئی رشتہ ہو، کوئی باقی ہو نہ ولان کوئی باقی ہو غلام آزاد کرنے کا جو آزادی کا حق ملتا ہے کوئی نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ و رسول مولا ہاں لے مولا اللہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مولا ہوں گے جس کا کوئی مولا نہیں ہے تو گویا کہ بیت المال میں اس کا مال عام مسلمانوں کے لیے تقسیم جمع کر دیا جائے گا اور دے دیا جائے گا نمبر سات بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو وہ بھی وارث ہوگا گرچہ پیدا ہونے کے تھوڑی ہی دیر بعد مر جائے بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو وہ مال کا وارث ہوگا گھر سے تھوڑی ہی دیر کے بعد جو ہے کیوں نہ وہ مر جائے کوئی شخص سے فوت ہو گیا اس کی بیوی جو ہے حمل سے تو وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کے بعد <coughs> وراثت کی تقسیم ہوگی مذکر ہے کہ مونس ہے ایک ہیں کہ دو ہیں اس کے اعتبار سے اب اگر اتفاق ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے فوراً بعد بڑھ گیا بھی ہو. تب بھی وہ کیا ہوگا وہ وارث ہوگا پھر جو اس بچے کے وارث ہوں گے وہ الگ تقسیم ہوگی پہلے تقسیم اس اعتبار سے ہوگی کہ بچے کو وارث بنایا جائے گا اور اس اعتبار سے جو لوگ میت کے وارش ہوں گے ان کو دے دیا جائے گا حصے دے دیے جائیں گے پھر اس بچے کے اس سے یہ بچہ جو فوت ہو گیا اس کا جو حصہ ملے گا اس کے جو وارث ہوں گے ماں ہے باپ ہے باپ تو فوت ہو گیا اگر ماں موجود ہے اس کے اور بھائی بہن ہیں تو جو تقسیم ہے اس کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوگی اور ایک حصہ ایک, ایک چیز اس میں اور آئے گی آگے چل کر کے اس میں انشاءاللہ تو اللہ تعالی وہ پرچہ لکھ کر کے دیں گے آپ لوگوں کو تو اس میں ایک مسئلہ اور ہے کیونکہ اب اس کا درس ختم ہو گیا دوسرا باب اگلے ہفتے شروع کریں گے کہ ابھی بتایا گیا اور شرائط میں بھی بتایا گیا کہ جو وارث بنانے والا ہے دوسروں کو یعنی جو مرنے والا ہے جس کے لوگ وارث بننا رہے ہیں اس کی موت کا ثابت ہونا یہ ضروری ہے شرائط میں سے شرائط میں سے ہے کہ اس کی موت ثابت ہو جس کے مال کا بارش لوگ بن رہے ہیں حقیقی طور پر اس کی موت ثابت ہو یعنی جیسے عام طور پر مشاہدے میں آتی کہ کوئی فوت ہو گیا قتل ہو گیا کچھ ہو گیا سامنے موجود ہے یا حکمی طور پر اس کی موت ثابت ہو یعنی کہ کوئی شخص سے فوت ہو گیا وہ یہ گم ہو گیا لاپتا ہو گیا کسی جنگ میں گیا اب اس کے بعد جو ہے جنگ ختم ہو گئی اور اس کا پتہ اتا پتا نہیں تو پھر قاضی مسلمانوں کا جو قاضی ہے وہ فیصلہ کرے گا اس کی انتظار کی اس کے انتظار کی جو مدت ہوگی اس کو ختم ہونے کے بعد جب قاضی فیصلہ کر دے گا کہ ہاں بھائی یہ آدمی اب اس کا شمار جو ہے ہاں, ہاں مردوں میں ہو گیا تو یہ اس اعتبار سے اس کی موت ثابت ہو جائے حقیقی طور پر یا حکمی طور پر اور ایک تیسری چیز ہے یہ ہے کہ تقدیری طور پر اس کی موت ثابت ہو کیسے تقدیری طور پر اس کی موت ایسے ثابت ہو کہ جیسے کوئی عورت ہے کسی نے اس عورت پر ظلم کیا مار پیٹ یا جو کچھ بھی اور وہ عورت کیا ہے حمل سے ہے اور اس ظلم کی وجہ سے اس مار پیٹ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اس کا حمل کیا ہو گیا ساقت ہو گیا بچے میں جان پڑ گئی تھی جان پ... پڑنے سے پہلے کی بات نہیں جان پڑنے کے بعد جان پڑنے کے بعد اب اس کا کیا ہے حمل ساقت ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا کہا جائے گا کہ بچہ زندہ تھا پھر اس کے بعد جو ہے اس پر ظلم ہوا تو وہ بچہ مردہ پیدا ہوا تو گویا کہ اس کی پہلے زندگی مانی جائے گی پھر اس کو مردا ثابت مانا جائے گا پھر جو اس کے مال کا اس کا جو مال ہوگا اس کے مال کے وارث ہے ہاں ہوں گے کیسے بھائی وہ جو بچہ پیدا ہو زندہ تھا پھر ظلم کیا کسی نے اس کے اوپر اس کو مارا پیٹا ہو بچہ مردہ پیدا ہوا تو اب گویا کہ اس کو زندہ مانا جائے گا اور زندہ مان کر کے پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کی وجہ سے یہ فوت ہوا پھر اب جو اس کی جو دیت ملے گی جو اس کی دیت جو شریک قانون ہے جو دیت ملے گی اس دیت کے گویا کہ اب اس کو زندہ تھا اب وہ مردہ مانا گیا پھر اب اس کے جو لوگ, جو لوگ ہوں گے ماں باپ اور دوسرے جو لوگ ہوں گے بارش ہوں گے سمجھ گئے؟ تو اس کو کہتے ہیں تقدیری موت کے پہلے اس کو زندہ مانا جائے گا پھر اس کو اس ظلم کی وجہ سے اس مارپیٹ کی وجہ سے فوت مانا, فوت مانا گیا. اس اعتبار سے اب وہ کیا کہتے ہیں تقدیر زندہ یعنی مانا گیا تو اس اعتبار سے بھی اس کی موت واقع ہونی چاہیے اسی طرح سے ایک بات اور اس تعلق سے شاید آ چکی ہے پھر بھی دہرا دیتا ہوں کہ کسی کے مال کا بارش ہونے کے لیے مرنے والے کی موت کے وقت وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے وارث کا زندہ ہونا ضروری ہے اگر وارث زندہ نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ مال کا وارث نہیں مانا جائے گا جیسے ابھی مثال آئی تھی کہ کسی آدمی کے تین بیٹے ہیں ہاں سب کی شادی ہو گئی اور سب کی اولاد ہو گئی بچے ہو گئے ایک بیٹا اس شخص کی زندگی میں فوت ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے جو ہے وہ بچے چھوڑے اولاد چھوڑی اب پھر اس کے بعد یہ آدمی یہ شخص سے فوت ہوتا ہے مرتا ہے تو اب وہ بیٹا جو اس کی زندگی میں فوت ہو گیا تھا وہ اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا وہ بیٹا جو فوت ہو چکا ہے وہ اس کے مال کا وارث نہیں ہوگا جب وہ وارث نہیں ہوگا تو اس کی اولاد بھی دادا کے مال میں وارث نہیں ہوگی اور دادا بھی اپنے بیٹے کی فوق کے فوت ہو جانے کے بعد اگر اس بیٹے کی اولاد ہے تو دادا بھی وارث نہیں ہوگا دادا بھی وارث ہے نہیں ہوگا لیکن ایک صورت میں ہوگا کیونکہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے نا اس کا باپ فوت ہوا ہے نا تو باپ جو فوت ہوا ہے تو اب باپ کی غیر موجودگی میں دادا اس کی قائم مقام ہوگا غلط کام میں نے دادا باپ کے قائم مقام ہوگا اس بیٹے کے لیے ہوگا نا بیٹا پہلے فوت ہو چکا ہاں ہاں جس کا بیٹا پہلے فوت ہو گیا تو جب بیٹا فوت ہو گیا تو بیٹے نے مال جو چھوڑا تو اس میں اولاد کو تو ملے گا ہی دادا کو بھی ملے گا بتا رہے تھے ایک شخص کے مرنے سے پہلے اس کا بیٹا مر گیا اور اس کی اولاد وہ شخص تو خود بعد میں مر گیا نہیں نہیں بھائی اس نے اس کی اس نے پراپرٹی بنائی ہوگی نا دادا کے مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے ایک شخص سے فوت ہوا سوال یہ ہوا تھا کہ آپ جو بیان کمانے تھے کہ ایک شخص کے تین بیٹے ہیں ایک مر گیا اس کی اولاد کو حصہ نہیں ملے گا اس کی مرنے کی صورت میں تو وہ دادا تو مر گیا پہلے اس کا اگر بیٹا کوئی ہوتا ہے کسی چیز کا تو اس لیکن لیکن ایک بات میں ایک خوش بات نہیں میں ابھی نہیں میں ابھی بتا رہا ہوں ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں کیا ایک شخص ہے فوت ہو گیا اس کی اولاد بھی موجود ہے اس کی اولاد موجود ہے اور اس کا باپ بھی موجود ہے تو یہ تو باپ وارث ہوگا نا ایک شخص سے فوت ہوا ہے اس کا باپ بھی موجود ہے بیٹے بھی موجود ہیں تو وہ ترتیب ہے وہ وہی ملے گی جی باپ موجود ہے تو باپ کی موجودگی میں دادا کو نہیں ملے گا باپ کی موجودگی میں اسی طرح سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر کیا کہتے ہیں دادا فوت ہوا ہے اور دادا کے بیٹے ہیں تو پوتوں کو نہیں ملے گا نہیں ملے گا آخری ایک مسئلہ ہے کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا میرا قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہوگا کسی مال کی لالچ میں جو ہے کسی کو باپ کو مار, کو مار, مار دیا کسی چچا کو مار دیا چچا کا کوئی نہیں تھا اور چچا کو قتل کر دیا تو ایسی صورت میں وہ مال کا وارث نہیں ہوگا یہ شریعت کا قانون ہے یہاں تک میراث کے کچھ اہم مسائل آپ لوگوں تک با با پہنچائے گئے اور بیان کیے گئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کوئی کتاب چاہ تیار کروں چھوٹا سا تھا کہ... جی سوال کیجیے یہاں پہ میراث موجود ہے اور وارث موجود ہے, مل رہی ہے، ان کو مال مل رہا ہے جی لیکن کوئی ایسا شخص مر گیا جس کے پاس مال تو کچھ نہیں تھا جی لیکن اس کے اوپر میں قرضہ بہت زیادہ تھا جی اب اس کی ادائیگی میں کون کون حصہ لیں گے اصل میں دیکھیے اس مسئلے کو میں بھی کچھ جواب نہیں دے پاؤں گا البتہ ایک مسئلہ ایسا ہے جو دیت والا مسئلہ ہے دیت والا مسئلہ ہے دیت کسی نے جو ہے کسی کو قتل کر دیا آہ, قتل کر دیا اب مقتول کے ورثہ کہتے ہیں کہ اب ہم کو دیت دیجیے تو اب یہ دیت جو ہے وہ سب پر تقسیم ہو جائے گی اس میں وراثت کا تو نہیں آئے نہیں نہیں وراثت کا نہیں جیسے جیسے وراثت وہ پانے والے ہیں نا صرف وہ آدمی جو ہے وہ دیت صرف تنہا نہیں دے گا تنہا تو نہیں تنہا نہیں دے گا بلکہ کیا کیسے اس کے خاندان کے جو وارث ہونے والے جو اس کے ورثہ ہیں وہ اس کو ادا کریں گے مل جل کر کے سب لوگ ادا کریں گے تو یہاں پر مجھے ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ کیا اس کے قرض کو سب لوگ مل کر کے اس کی اولاد اور اس کے بھائی اور یہ سب لوگ اپنے اپنے حق کے اعتبار سے جو ہے وہ ادا کریں گے یا یہ کہ کیونکہ حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی جنازہ آتا تھا تو اب پوچھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر قرض تو نہیں اگر کوئی ذمہ داری لے لیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے نہیں تو نہیں پڑھاتے تھے تو یہاں پر جو ذمہ داری لیتا تھا اس کے بارے میں کہیں بھی ایسا نہیں آیا ہے کہ وہ اولاد میں سے تھا یا باپ میں سے تھا سات. تو دیکھیں گے انشاءاللہ اس مسئلے کو کیا مرنے والے کے قرض کی ادائیگی اس کے ورثا پر ضروری ہے اس مسئلے کو میں ابھی نہیں بتا پاؤں گا تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا مجھے کیونکہ ایسے کیسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے جی جی, جی بالکل بہ جی بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں جب مال کوئی چھوڑ کے مرتا ہے تو مال کے تو بارش ہوتی بڑے بڑھ چڑھ کے آ کے میرا بھی حصہ ہے میرا حصہ ہے لیکن جب وہ قرضہ چھوڑ کے مرتا ہے تو وہ नहीं और کرنے کے لیے آتا نہیں آتا, آتا نہیں اور आके جنہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ, وہ اگر آ کے کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ جو جس نے لیا تھا وہ تو مر گیا جو کس طرح سے ہوتی ہے جی یہ بہت پڑھی تھی مسلم کی کوئی شخصیت آئی تھی ہاں کی جائے گی جیسے اگر اس کے اوپر قرض ہوتا ہاں ہاں ہاں جی جی کیا تم اس کو ادا کرتے جی جی جی جی جی یہ حدیث اچھا استدلال انہوں نے کیا ہے تو اب یہ ہے کہ وہاں پر وہ تھی وارث. تو اس کو میں اس مسئلے کو دیکھ کر کے آ, دیکھ کر کے پھر جو ہے تفصیل سے تفصیل سے میں انشاءاللہ جی جی جی نہیں ضروری ہے کیونکہ جب مال کے بارش ہو رہے ہیں تو پھر قرض ہے تو اس کے بھی دونوں طرف ہونا چاہیے اور ہوگا ایسا مسئلہ انشاءاللہ دیکھوں گا اور کوئی سوال اس ریاست کے تعلق جی اور اس کی موت تو جو جو تقسیم ہوگی ہوگی ہوگی کیا کیا ہوگی پوری ہوگی کچھ اگر اس کی ایسی پراپرٹی ہے جو کو نہیں پتا ہے اس کا کیا بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص سے فوت ہوا تو کیا اس کی پوری پراپرٹی تقسیم ہوگی یا یہ کہ کچھ تقسیم ہوگی کچھ نہیں ہوگی دیکھیے اس کی جتنی پراپرٹی معلوم ہے لوگوں کو اگر نہیں معلوم ہے لوگوں کو تو جو پائے گا وہ لے جائے گا نہیں معلوم والا مسئلہ یہاں پر نہیں ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں کسی کو تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ کہ اس کی جتنی بھی پراپرٹی ہوگی چاہے مال کی شکل میں ہو چاہے کھیتوں کی شکل میں ہو یا گھر اور جو ہے فلیٹ وغیرہ کی شکلے میں ہو پلاٹ کی شکل میں ہو کوئی فیکٹری کمپنی کی شکل میں جو بھی ہو جو بھی وہ چھوڑ کے جائے گا سب جو ہے اس کا اس کا مال کہلائے گا ترکہ کہلائے گا اور سب اس کی تقسیم ہوگی اپنے اپنے اعتبار سے کہ کس کی کس اعتبار سے کس کی وہ اس کی قیمت لگائی جائے گی قیمت لگا کر کے پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا پھر بانٹا جائے گا پھر کون کتنا لے گا کیا لے گا وہ سب شریعت میں جو بتایا ہے اب یہ ہے کہ باقی اور جو چیزیں ہیں کہ بھائی ایک گھر ہے اب اس گھر کے گھر اس کے برنے والے کے بیٹے جو ہے چار بیٹے ہیں اب اس وہ گھر چھوٹا ہے اب اس کو تقسیم کریں گے تو کتنا کتنا ملے گا تو اب یہ ہوگا کہ بھائی چند لوگ مل کر کے کہیں گے اس گھر کی قیمت لگا لو اب جو قیمت لگائی جائے گی اس سے کہا جائے گا بھائی جو اس گھر کو یا تو اس گھر کو بیچ کر کے پیسہ بیچ کر کے پیسہ تقسیم کر دیا جائے گا اور اگر نہیں تو کوئی ایک ان میں سے تیار ہوگا تو کہا جائے گا بھائی کہ اس کی مالیت یہ ہے اگر آپ اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا حق چھوڑ کر کے نکال کر کے باقی اور بھائیوں کے حق اور بہنوں کے حق دے دیجیے اس طرح سے تقسیم ہوگی مالیت اس کی نکال کر کے پھر اس کے بعد تقسیم ہوگی جی نکالا جائے جی ہاں جی جی اور اگر جیسے جی جی کھیت وغیرہ جیسے ہیں کھیت وغیرہ جیسے ہیں تو اب کھیتوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیگھے یا مرلہ یا اس کے اعتبار سے چلتا ہے اگر مثال کے طور پر دس بیگھہ یا دس جو ہے ایکڑ زمین چھوڑ کر کے کوئی گیا تو اب اگر پانچ بیٹے ہیں تو کہا جائے گا بھائی دو دو ایکڑ لے لو اب جیسے تقسیم ہو جہاں کے جو کھیت جس کو پسند آئے یا قرآندازی کر کے جیسے بھی تقسیم ہو بصلی اللہ وآلہ نبینہ محمد